انتظار حسین صاحب میرے لیے کئی طرح سے بہت اہم آدمی ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایک میرے سینئر ادیب ہیں اور میں نے بچپن میں جن لوگوں سے کچھ تھوڑا بہت تاثر قبول کیا یا جن سے میں انسپائر ہوا ان میں انتظار حسین صاحب ہیں لیکن یہ ایک عجیب معمہ بھی ہے چونکہ انضار حسین کے جو نظریات اور تصورات اور ادیبی رویے ہیں ان سے مجھے کبھی بھی اتفاق نہیں رہا میں ایک مختلف قسم کا آدمی ہوں یہ مختلف طرح کے آدمی ہیں لیکن ان میں پتہ نہیں کیوں مجھے کشش ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ایک تو کشش کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انتظار صاحب جیسے کہ عام ادیب جو میں دیکھتا ہوں وہ آدمی انوکے ہوتے ہیں اور ادیب عام ہوتے ہیں اور انتظار صاحب کے ساتھ عجیب بات ہے کہ یہ آدمی تو عام آدمیوں کی طرح سے ہیں لیکن ادیب بڑے انوکھے ہیں اور یہ انوکھا پن شاید مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے اور میں بار بار جب بھی کبھی ان کی کوئی تحریر دیکھتا ہوں تو بڑا مجھے ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود کہ جگہ جگہ جن نظریات کا میں حامل ہوں اس پر چوٹے اور اس کا مذاق اور اس کو نظر کم سے دیکھنے کا ایک طریقہ جو خاص ان کا ہے اور بہت ہی شگفتہ انداز سے جب یہ لکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کوئی زیر الب ایک مکالمہ جاری ہے اور وہ مجھے ہمیشہ اچھا لگا کل ہی میں کتاب یہ لائے تھے احمد مشتاق کا مجموعہ اس کا میں دیکھا تو سلیم سے میں نے کہا کہ دیکھو یار یہ جو طریقہ ان کے لکھنے کا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے باوجود کہ بے حد مجھے اختلاف ہے اس تحریر سے اور یہی حال ان کا ان کے افسانوں میں ہوتا ہے افسانوں میں بھی انہوں نے عجیب طرح سے ایک چونکانے والی بات بظاہر جو ہے وہ کہی کہ صاحب افسانے کا آغاز جو ہم سمجھتے ہیں منشی پریم سے اس کو انہوں نے کہا وہ افسانے کا زوال ہے میں بڑا پریشان کہ بھائی زوال تو اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو اور اس کی کوئی تاریخ ہو اس کا کوئی ارتقائی مناظر سے وہ گزرا ہو منشی پریم چند تو اولین لوگوں میں سے ہیں آ, اور پھر میں نے غور کیا کہ یہ صرف چوکانے کے لیے نہیں کہا شاید اس میں کوئی تھاٹ پروکنگ بات ہوگی تو محسوس کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا چونکہ انضار حسین صاحب ایک خاص کلچر ایک تہذیب کے رچے ہوئے آدمی ہیں اور وہ کلچر اور وہ تہذیب غالباً جیسا کہ میں سمجھتا ہوں حضرت محی چشتی اجمیری نے جو مسلمانوں کے کلچر کی داغ بیل ڈالی تھی ہندوستان میں اور جو اس خان نے پروان چڑھایا تھا اور اسی سے یہ متاثر ہیں وہاں حقیقت نگاری جس کے آغاز پریم چند نے کیا یا وہ نیچرل اور کانکریٹ لائف کے بارے میں لکھنا بغیر کسی نظریے کے جو دوسرے لوگوں نے کیا وہ دونوں چیزیں بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. آ, یہ دراصل آ, اس ماورائی کلچر کے آدمی تھے جو اس سے ذرا تر ہے اور اس کے باوجود آ, اس اس کلچر میں اس زمین کی اور اس ملک کی وو باس اور مٹی کی مہک موجود ہے تو وہ تھا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب کہانیاں لکھنی شروع کی تو وہ کہانیاں جو کہ ہم زور دے رہے تھے کہ عام زندگی سے متعلق ہوں اور عام زندگی کے بارے میں ہوں یا کسی نظریے کے بارے میں ہو عام زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں ہوں تو دونوں سے الگ انہوں نے اپنا نانی دادی کی جو کہانیاں تھیں وہ قصے سنے تھے ان کو بنیاد بنا کر کہانیاں لکھنا شروع کیا اور زبان تو بہت ہی اچھی انہوں نے استعمال کی ہے اور وہ زبان بالکل آدمیوں کی زبان ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں اور لیکن وہ مکمل طور پر جو تاثر چھوڑتی ہے وہ دراصل وہی وہ ان کی تخلیق ہے اور وہی وہ ان کا اضافہ ہے کہ وہ ٹوٹیلیٹی کے اندر ایک بہت عجیب تاثر اس میں ہوتا ہے تو شروع میں انہوں نے وہ کہانیاں لکھیں تو اب میں نے سمجھا کہ یہ جو یہ نانی دادی کی کہانیوں کو بنیاد بنا کر کہانیاں لکھ رہے ہیں دراصل اس کا تعلق بھی اس تہذیب سے ہے جو یہ عام عقلی تہذیب جسے ہم کہنا چاہیے ریشنل تہذیب جس کا ہم رواج دے رہے ہیں اس سے وہ کچھ الگ ہے پھر انہوں نے اس کے بعد اس سے آگے بڑھنے کے بعد کچھ علامتی قسم کی رد کتا وغیرہ ٹائپ کی کہانیاں لکھیں لیکن مزہ یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میرا علامتی کہانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی ابھی جیسے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ زوال ہو گیا منشی پریم جنگ سے اب یہ علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کہ علامتی کہانیوں سے میرا تعلق نہیں ہے پھر غور کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علامتی کہانی واقعی اس انداز میں علامتی نہیں ہے جو ہمارے ماڈرن سینسبلٹی کے نمائندہ لوگ جس سے پیش کرتے ہیں جو سو فیصدی میٹریلسٹک تھنکنگ کا نتیجہ ہوتی ہیں بلکہ ان کہانیوں کے پشت ہمارے صوفیہ اور اولیا کے داستانیں اور روایتیں اور کہانیاں موجود تھیں ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں یہ اس کے بعد پھر اور آگے ان کا سفر چلا اور کچھ کچھ بدھسٹ ایڈیشن تک پہنچ گیا تو اب اس میں بھی ایک جملہ مجھے ان کا عجیب چونکاتا رہا کہ صاحب میں تو کھوئے کی تلاش کرتا ہوں رفت کی تلاش میں رہتا ہوں بھائی زندگی تو ہماری بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے کب تک ہم کھو کو ڈوٹتے رہیں گے کب تک رفتہ کی تلاش میں رہیں گے تو یہ کیا بات ہے کیا یہ زندگی سے بالکل کٹ آف ہیں تو جملے سے تو یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ بالکل ماضی پرستی شاید کریں گے اور ہماری زندگی سے کٹ کر کچھ لکھیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اس کو بھی جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہے اور ماضی کا جو رشتہ ہے وہ ان کے اس کلچر سے اور اس تہذیب سے بہت زیادہ ہے جس میں وہ سانس لے رہے ہیں جو ان کے ہاتھ رچا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے میں محسوس کرتا ہوں ہماری نئی زندگی کو یا نئے تقاضوں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا اس کے ڈھنڈورے کو اور اس کے نقارے کو ضرور برا بھلا کہا ہے وہ غیر رضای طور پر آیا تھا خود جو جیسا میں نے عرض کیا کل جو میں دیکھ رہا تھا ان کا دباچا اس میں نظریے وزریے کے کا مذاق وذاق تو خاصا وڑا لیا ہے کہ وہ فلسفہ اور نظریہ اور یہ اور وہ کچھ نہیں ہے لیکن بعد میں وہ ساری باتیں اس میں آ بھی ہی گئی ہیں تھوڑی بہت دوسرے انداز سے تو یہ ان کا طریقہ ہے کہ پبلسٹی یا پروپیگنڈے کے طور پر کوئی چیزیں نہ کہی جائیں اب یہ طریقہ تھا اور اس کا چونکہ رشتہ ایک کلچر سے بلا ہوا تھا یہاں پر پاکستان میں آنے کے بعد عجیب صورتحال ہے کہ وہ کلچر جس کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا چونکہ یہ ملک صرف مذہب کے نام پر حاصل نہیں کیا گیا اگر صرف مذہب کا مسئلہ ہوتا تو عرب و عرب سب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے سارا ایک ملک ہونا چاہیے افغانستان ملیشیا انڈونیشیا سارے مسلمان ملک ہیں لیکن صرف ایک مذہب ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے بلکہ ایک پورا کلچر تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کلچر کی داغبیل حضرت مح الدین چشتی نے ڈالی تھی اب جب یہ اس کلچر کی بات ہے بعض اوقات اولیا کے حوالے سے بعض اوقات کربلا کے حوالے سے بعض اوقات دوسری چیزوں کے حوالے سے اپنے کہانیوں بیان کرتے ہیں اور زبان وہ لکھتے ہیں جو ایک مخصوص زبان اردو کی ٹھٹ جسے اردو ٹھیٹ کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں آپ تو میرٹ کی زبان لکھتے ہیں صاحب اور آپ یہ کرتے ہیں وہ میرٹ کی زبان نہیں ہے بھائی وہ دراصل ٹھیک اردو ہے اور ٹھٹ اردو کا تعلق ہمارے اس کلچر سے ہے جس کلچر کے انتظار صاحب آدمی ہیں تو مجھے اب وہ یہ ساری باتیں تو میرے تاثرات انتظار صاحب کے بارے میں تھے عرض یہ کرنا ہے کہ ان کی دو دو چار ہی مضمون میں دیکھیں زیادہ نہیں شاید لکھے بھی کمی ہیں تنقید کے سلسلے میں کہتے ہیں میں نقاد نہیں ہوں حالانکہ بہت خوبصورت تنقید کرتے ہیں تو کیا انتظار صاحب آپ کچھ خوفزدہ ہیں کہ اگر آپ تنقید لکھیں گے تو لوگ آپ کو اچھا افسانہ نگار نہیں سمجھیں گے یا بھی سمجھتے ہیں کہ افسانہ نگار ہونا الگ چیز ہے اور وہ تنقاد ہونا الگ چیز ہے اور نقاد کو اور تنقید کو کوئی کریٹیو چیز نہیں ہوتی ہے کوئی بہت بری چیز ہوتی ہے اور اچھا جو کریٹو آدمی ہے وہ تنقید نہیں کرتا ہے کچھ اس قسم کے خیالات تو نہیں ہے حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہے میرے اور آپ کے دونوں کے بزرگ عسکری صاحب تو کہتے ہی تھے کہ تنقید صرف وہ لکھ سکتا ہے جو تخلیق کے تجربے سے گزرا ہو تھوڑا بہت آپ کا کیا خیال ہے آپ تنقید سے کیوں پرہیز کرتے ہیں نہیں احمد حمد میرا خیال یہ غالب کا ایک مسئلہ ہے نا کہ جی جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب جی تو یہ ذرہ جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہے جی تو افسانہ نگاری جی کے بل پر آپ کے سامنے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو مقام ہے میری جو جگہ چھوٹی موٹی جگہ ہے جی وہ اسی افسانے کی دنیا میں ہے اور یہی میرا اظہار کا ذریعہ ہے اب وقتاً فوقتاً ایسے موقع پہ پیش آتے ہیں جب کہ مجھے ادب کے بارے میں یا آسانی کے بارے میں ادارے خیال کرنا پڑتا ہے ہر لکھنے والے کو اس سے سوال کبھی کیے جاتے ہیں کبھی انٹرویو ہوتا जी, जी, जी। ہے کبھی کچھ کسی موضوع پر اسے لکھنا پڑتا ہے لکھ دیکھ تو میں بھی وقتاً فوقتاً لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی باقاعدہ نقات کا مقام رکھتا ہوں نہیں مطلب الگ الگ سمجھتے ہیں کیا نہیں تخلیق کار الگ بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لکھنے والا جو تخلیقی کام کر رہا ہے وہ نقاب بھی اپنی جگہ پر ہو اگرچہ مثلا میرے ذہن میں ایک مثال آئی جسے میں اس معاملے میں بالکل مثال سمجھتا ہوں کہ تخلیقی فنکار بھی بہت بڑا ہے لیکن جو تنقیدی مضامین اس نے لکھے ہیں اس نے بھی مجھے بہت انسپائر کیا ایسی تنقید ہو تو سبحان اللہ مثلا ڈی ایچ لارنس جے لارنس یعنی لارنس کا مقام جو فکشن میں آآ جو فرشن فرشن جو میں, بھی بھی تنقید میں یہی کہنے والا صاحب سے بعد مضامین لکھے ہیں تنقید لکھی ہے وہ ایسی تنقید ہے کہ جو باقاعدہ آپ کے فکا قسم کے نقاد ہیں ان کی ترقی کے مقابلے میں مجھے اس کی تنقید تنقید لارنس کی تنقید بہت جی بہت بہت درجات درجات کی بہت بہت کرتی ہے وہ تخلیقی کے مرتبہ رکھتی ہے دراصل تو ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو اگر کبھی ادب پر اظہار خیال کرنا پڑے یا افسانے پر تو وہ میرے تاثرات ہوتے ہیں جی. وہ جو نقاص سے ایک تقاضا کیا جاتا ہے کہ ایک معروضی انداز کے ساتھ جی. وہ تیدیہ کرے جی. کسی ادب پارے کا جی تو وہ تیدیاتی ذہن شاید میرا ہے ہی نہیں تو میں اس طریقے سے اور میں طریقے سے معروضی رویہ اختیار کر سکتا ہوں میرے تو اپنا یعنی ایک لکھنے والے کی حیثیت سے میرا تحریر کے بارے میں ایک رد عمل ہوتا جے ہے, جے ہے. جے کبھی حق میں اور کبھی خلاف جی ہاں تو میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا ادب کے معاملے جے جے میں میں ادب کے بارے میں بہت جانبدار آدمی جے جے ہوں جی جی تو آپ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے یہ غیر جانبداری کا جو تقاضہ ہے وہ میں پورا نہیں کرتا غیر جانب تقاضہ اور یہ معروضی تحریریں سے تو ہم بہت تھک گئے ہیں بہت لکھی جا رہی ہیں اور غالباً وہ الگ قسم کی تنقیدیں نہیں ہیں کہنا یہ ہے کہ جو رد عمل آپ کا ہوتا ہے کسی ادب پارے کو پڑھنے کے بعد اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اظہار کا موقع کیوں نہیں دیتے ظاہر کیوں نہیں کرتے کیا جیسے کہ ہمارے عسکری صاحب تھے آپ کو یہ تو خیال نہیں کہ عسکری صاحب جب تک افسانے لکھتے رہے بہت اچھے افسارہ نگار رہے وہ ابتدائی شروع کی صاحب جو ہے وہ تو انہوں نے تو میرا یعنی جو ہے یعنی میری کوئی قسم کی حسرت نہیں ہے میرا ارمان اور او میری حسرت یہ ہے کہ میں اچھا افسارہ لکھوں رہتا تو دوبارہ لکھتے ہیں یہ ادب کی ایک محرومی ہے آپ نے کہا کہ معروضی قسم کے لکھنے والے تو بے پناہ ہیں اس میں وہ ادبی تحریریں نہیں ہوتی ہیں وہ خطونی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسی ادھر یا بقول آپ کے کچھ فلسفے وغیرتے ہیں چور سے چول ملاتے چلے جاتے ہیں فلسفہ کی وہ تو ترقید نہیں ہے ادب کے طالب علم کو جو نیا نیا ادب میں شامل ہو رہا ہے اپنے ذوق کی وہ تربیت کرنا چاہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں کسی ناول کو یا شاعری کی کتاب کو پڑھتا ہوں تو میری بالکل ایسا ہے کہ یا تو میری اس سے بہت دوستی ہو جاتی ہے یا بہت دشمنی ہو جاتی ہے یہ میرا بالکل ذاتی یعنی تعلق خود سے قائم ہوتا ہے دوستی کا یا دشمنی کا یا بیزاری کا جی جی تو اب نقاد کو تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ میرے خیال میں مجھے ان کاٹوں میں گھسیٹے ہی نہیں نہیں میں میں گھسیٹنے کی کی بات تو ایک نقصان طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میں کاٹوں میں نہیں گھسیٹ رہا کہنا یہ ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں سلیم احمد کا سلیم احمد نے بھی دراصل وہ حقادہ نہیں کیا آپ زیادہ کر سکتے اس کے لحاظ سے کہنا یہ ہے کہ جو نئے طالب علم ہے ادب کے ان کو ذوق کی تربیت دینا ہے وہ تربیت یہ معروضی قسم کے نقاد ہر نہیں دے سکتے دیکھیے اگر میں نے اچھا افسانہ لکھا ہے جی تو پڑھنے والے کی ذوق کی تربیت اس افسانے سے ہوگی میری تنقید سے نہیں ہو سکتی نہیں اس افسانے کی تربیت میرے خیال میں تخلیقی ادب جو ہے وہ ذوق کی تربیت کرتا ہے اور تنقید اپنی جگہ پر بے شک بڑا اہم مقام رکھتی ہے ذوق کی تربیت کبھی تنقید سے نہیں ہوتی تخلیقی ادب سے تخلیقی تنقید ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے کہ نقاب جو ہے وہ قاری کو راستہ دکھاتا ہے اور قاری کے تربیت کرتا ہے قاری کو مذاق کو مانگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو تخ... اور اس لیے اس گمان میں لوگ تنقید زیادہ پڑھنے لگتے ہیں بعض جو دانشور قسم کے نوجوان ہوتے ہیں حالانکہ ادب کی افام و تفہیم اگر آپ کو پیدا کرنی ہے اس کے بارے میں ایک نظر اگر پیدا کرنی ہے آپ کو اور کو کوئی ذوق کی طرح کرنی ہے تو سیدھے آپ تخلیقی ادب سے رجوع کیجئے جے جے یہ واسطہ جو ہے درمیان میں یہ واسطہ آپ کے زیادہ کام نہیں آ سکتا ایک حد تک کام آ سکتا اچھا اقدار صاحب یہ جو بالکل آخر میں آپ کا جو موقع ہے تو یہ تو آپ نے دستاویزی قسم کی جیسے بستی وغیرہ لکھی ہے اس میں وہ کام ہے آپ کا یہ آئیے کہ کچھ داستانوں کو کے ٹکڑوں کو یا داستانوں کے کچھ کہانیوں کو بنیاد بنا کر آپ کہانی جو لکھتے ہیں کہانیاں اس کی ضرورت آپ نے کیوں کر محسوس کی یعنی داستانوں کو اوثر نو ان کو زندہ کرنے کی یا اس کو نئی زندگی دینے کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی ہے نہیں وہ انہیں داستانوں کو نئی زندگی دینے کا یعنی میرے یہاں کوئی جذبہ اور خواہش نہیں ہے تو اگر اس قسم کی کوئی کہانی یعنی میں نے یہ بھی کوشش نہیں کی ہے کہ میں داستانوں کو ری رائٹ کروں طریقے جی, کیسے کوئی جی. کہانی میں نے نہیں لکھی ہے لیکن یہ کہ اگر میں داستان پڑھ رہا ہوں جی. اور ایک مجھے کوئی اس میں سے ایک کوئی کہانی اس قسم کی نظر آتی ہے جس میں مجھے ایک مانی کا ایک جہان نظر آئے جی جی جی. اور جی جی. مجھے یہ احساس ہو کہ میں جو اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اور جی. میں اپنے دمانے میں سانس لے رہا ہوں جی. اور یہ کہانی مجھے آج بھی بہت یعنی بامانی اور بر جی. اپنے زمانے کے ادوار سے نظر آ رہی ہے جی. یا کسی انسانی صورتحال جی. کے حوالے جی. سے جی. انسانی رشتوں کے حوالے جی. سے نظر آ رہی ہے جی. تو میں اس میں ایک سفر شروع کر دیتا ہوں جی. اسی کہانی کے اندر جی جی. تو اس سفر وہ سفر ہوتا ہے میرا جو جو ہے جب جو میں جب میں اس کو بنیاد بنا کر کہانی لکھتا ہوں جی ہاں جی ہاں اب اس کی کیا شکل بنتی ہے میں اس کہانی سے آغاز کرتا ہوں اور کہاں پہنچ جاتا ہوں یہ تو آپ جانے جی ہاں لیکن وہ تو میرا گویا ایک مقام وہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ یہ کہانی مجھے آگے کہاں لے جائی اگر میں اس پر سفر شروع اور وہ جو آپ کا پھر وہ جو افسانہ ہوتا ہے جو کچھ تحریر ہوتی ہے اس سے تو وہ اس سفری کی دراصل ہے جی آپ کی کوئی پاک کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ مجھ سے کیا کہتی ہیں اور پھر میں نے اس آیت کے حوالے سے ایک سفر شروع کیا تو وہ کہانی بن گئی آخری آدمی سے لکھا تھا جی ہاں جی تو یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ علامتی کہانیاں لکھتے ہیں اور میرا جیسا یہ خیال تھا کہ یہ علامتی اس معنی کر نہیں ہے جس معنی کر آج کل کے لوگ علامتی کہانیاں لکھ رہے ہیں تو بلکہ ان کا تعلق صوفیہ سے اور اولیا سے ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا آپ کی علامت نگاری کو جو لوگ علامت نگاری ماڈرن سینس میں لیتے ہیں وہ درست ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ علامتی کہانی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ میں چیزوں کو اس طریقے سے یعنی قبول نہیں کرتا کہ میں ان میں علامت تلاش کروں میرے لیے چیزیں جو ہے بنف صحیح مانی رکھتی ہیں اور بنف وہ مجھے اپیل کرتی ہیں مثلا آپ جن میں علامتیں تلاش کرتے ہیں میں جی نے جی جس کا حوالہ دیا جی آپ نے دیواچے کا احمد جی جی صاحب سے جی جی کتاب کا تو جی جی اس میں میں نے یہ شاید لکھا بھی ہے جی کہ بھئی دریا پہاڑ چڑیا جی جی یہ جی تو مجھے براہ راست گفتگو کرتی ہیں میرا جی ان سے کلام ہے جی جی اور جی جی میں جب انہیں قبول کرتا ہوں تو علامت کے طور پر نہیں جی میرا جی یہ مسئلہ نہیں جی ہے کہ میں دریا جی کا ذکر کروں جی کہ دریا جی کسی چیز جی کی علامت بن جائے وقت کی علامت بن جائے یا کس چیز کی میرے لیے تو دریا خود جو ہے ایک جہاں مانی ہے ایک आ... حقیقت ہے تو میں اس دریا کو بیان کرتا ہوں اب ایک سطح پر اگر میں سفر کر رہا ہوں دریا کے ساتھ اور اسے بیان کر رہا ہوں وہ ایک سطح پر جا کر اس کی کوئی علامتی معلومیات بن جائے تو یہ یہ میرے جو ایک سفر ہے کیا تو میرے خیال سے یہاں پھر ہمارے اور آپ کے علامت کے مفہوم میں فرق ہو چونکہ علامت جہاں تک ہمارا خیال ہے ہوتی ہی دراصل اشیاء کے ساتھ یا مناظر کے ساتھ ذاتی گفتگو اور ذاتی مکالمہ اور ذاتی اس کا احساس یعنی مثلا چیزیں ہیں یا پیڑ ہے تو پیڑ سے ایک تعلق بیرا ہے ایک آپ کا ہے تو لفظ پیڑ کامن ہے لیکن پیڑ کی حقیقت یعنی thing جسے کہیے شاید جسے کہیے نا وہ الگ ہوتی ہے تو وہ سید جو ہے اس کو شاید علامت ہوتی ہے پرسنل علامت ہوتی ہے عزم میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آج کل جو علامتی شاعری کی हुँ جاتی ہے یا علامتی اخبار لکھتا ہے اس میں ایک رجحان یہ نظر آتا ہے کہ وہ پہلے علامت تلاش کرتے ہیں چیز کو بعد میں دیکھتے ہیں چیز کو اس نقطۂ نظر دیکھتے ہیں کہ میں اس سے کوئی علامت بنا سکتا ہوں یا نہیں نہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں علامتی میں تو مجھے لارنسی کی بات یاد آ گئی شیزان کے بارے میں بہت لمبی چوڑی گزر چکی ہے اور اس نے اس حوالے سے یہ کہا کہ صاحب یہ ہمارا جو نیا مصور چیز اس طریقے سے پیش کی جاتی ہے یا شہم جی سے شیئر غائب, غائب ہو جاتی جی, ہے جی, جی تو آپ سید جی ہو جاتے, جی جی جاتے تو م... میرے لیے شہ کی है زیادہ اہم ہے آ... مانی رکھتی ہے وہ جو مانا رکھتی ہے وہ شیعیت شیعیت جو جو ہے, جو ہے, جو ہے جو نا وہی مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جی اس شعیت کو جی میں گرفت جی کروں جی تو اس سے ضرور ایک منزل ایسی آئے گی کہ اس سے ایک علامتی مفہوم بھی علامتی جو جہت ہے اس کی وہ بھی میری گرفت میں فیک علامت نگار اور باقی تو جیسے کہ روایت شاعری میں بہت سے فیک شاعر ہوتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں یہ پوری کائنات ہے <laughs> ہمارے ارد گرد <laughs> اور اس میں ہر uh, قسم کے مناظر ہیں یہ جی زمین ہے یہ آسمان ہے اور جی زمین جی پر پھیلی ہوئی کی جی جی چیزیں ہیں جی یہ جی خود اور قرآن جو ہم آپ نے پڑھا ہی ہے نا اس میں بار بار یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو اور سوچو اور فکر کرو تو یہ چیزیں خود جو ہے اتنا جہان مانی میرے ارد گرد پھیلا ہوا ہے جب میں ان سے اپنا ایک زندہ رشتہ اگر میرا قائم ہو جاتا ہے کسی ایک چیز سے بھی پورے جہان مانی سے اور پوری اس کائنات سے رشتہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر جا کر ہوتا ہے لیکن اگر ایک چھوٹی سی شہر سے بھی میرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے زندہ رشتہ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے واسطے سے میں جی حیات و کائنات کے کچھ مفہوم بھی میری گیف میں آ جائے گا آآ وہی آآ پھر آآ وہی میرا افسانہ جو افسانہ ہو وہ میرا علامتی آآ آآ افسانہ بھی بن جائے جی گا اور جو بھی آپ اس کا تعبیر کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو جس کے بارے میں نے شروع میں آپ سے رض کیا تھا چونکانے والا سوال تھا ہم نے اپنے طور پر اس کا جواب بھی گھڑ لیا تھا وہ ہے اردو کا جب میں نے تحریک آئی ہیں نا افسانے کی جو یہاں سے نیا ہمارا افسانہ شروع ہوتا ہے تو ان ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تاثر دیا تھا کہ صاحب فکشن یہاں سے شروع ہوتا ہے اردو میں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور جیسے کہ وہ آغاز کر رہے جیسے کہ وہ افسانے کے اور نئے فکشن کے جی بابا آدم جی ہے جی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا خلا جی تھا خلا جی ہماری, جی ہماری, جی ہماری جی جی تو میں جی جی بھی اسی گمان میں جب جی میں طالب علمی کا زمانہ جی جی تھا اور میں عام غالبوں کو پڑھ رہا تھا جی جی تو میں جی جی بھی یہی سمجھ رہا تھا لیکن رفتہ رفتہ جب میں نے اس فکشن کی دنیا میں ایک سفر شروع کیا جی جی تو مجھے احساس ہوا کہ ان سے پہلے تو بہت کچھ ہے ہمارے یہاں پوری ایک فکشن کی ایک بہت بڑی روایت ہے داستانوں کی, داستانوں کی, شکل شکل میں کی شکل جسے میں یہ لوگ بالکل رد کر چکے تھے اور یہ کہ یہ زوال پذیر کچھ ادب ہے اور اسے بالکل انہوں نے گم کر دیا تھا تو جب میں نے اس فکشن کی اس روایت داستانوں میں داستانوں ایک چھوٹا سا سفر کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو یہ تو اتنی رنگا رنگ روایت ہے کہ یہ جو نئی روایت فکشن کی قائم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں تو منسلان میرمن یا اس سے پہلے جو بزرگ تھے داستانوں میں جو کچھ کر چکے تھے جی حقیقت نگاری کی سطح پر بھی اور ماورائے حقیقت والے جہان میں بھی اس کے مقابلے میں مجھے پریم چند جو बहुत وہ بہت چھوٹے افسانہ نگار نظر آئے تو اس لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی بڑی روایت جو تھی بڑا دور جو تھا فکشن کا وہ تو پہلے ہی گزر گیا یہ تو ڈپٹی نذیر احمد جب آتے ہیں اور اس کے بعد پریم چند جب آتے ہیں یہ تو ایک بہت ہی محدود رستے پر چل رہے ہیں تو اس لیے مجھے یہ کہنے کی جثارت ہوئی ورنہ आ, आ, پرین आ, کا आ, اور احترام کرتا ہوں افسانے کے بے شک بابا اور میرے یہاں بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ میں نے کوئی بہت پریم چند کے خلاف کسی اپنے تعصب کی بنا پر کوئی قومی یا مذہبی اس کی بنا پر وہ جہاز شروع کیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میں احترام کرتا ہوں کہ وہ ہم تو انہیں لیکن اپنے جو ہے ان کو یہ دیکھنا بھی تو چاہیے کہ میں اسے کیوں فراموش کروں صحیح ہے میرے خیال جیسے میں نے یہ بات تو آڑے نہیں آ گئی چونکہ منشی پریم چند ہو یا ڈپٹی نظیر احمد ہو یا پھر سن چھتیس کی تحریک کے لوگ ہو یا حالیہ سر سید کی تحریک کے لوگ ہوں ان سب کا مقصد اور منتہائے نظر یہی دنیا ہے دراصل جس میں ہم رہ رہے ہیں ماورہ اس کے نہیں ہے وہ اگر ماورہ ہے تو ویسے ہی وہ ضمنی اور ذہنی سی چیز ہے اصل مقصد ہے اس دنیا کی ترقی اس دنیا کی خوشحالی اس دنیا کے مسائل اور ان کا حل تلاش کرنا اور اس اپنے اس دنیا کے مسائل کا احساس اور شعور بیدار کرنا لوگوں میں تو یہ مقصد تھا یہی سے فرق پیدا ہوا نا جا. پرانے ادب میں اور نئے ادب م... میں م... یہ جو نیا ادب آیا جی اور بےخصوص افسانہ اور ناول جو شروع ہوا تو اس میں حقیقت کا تصور بدل گیا حقیقت کا تصور داستانوں میں اور ہے یہاں جی ہاں جی ہاں جیسا کہ آپ نے سنایا تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے پریم چند ہوں یا ان کا تصور یہ تھا کہ یہ خارجی سطح پر جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے ارد گرد جو معاشی مسائل ہیں आ, یا سماجی مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں یہی انسانی کائنات ہے یہی انسان کے مسائل ہیں ان سے اس سے آگے کوئی بتانا نہیں ہے یہ خارجی دنیا پوری دنیا ہے یہی پوری حقیقت ہے لیکن داستانوں میں تو کہیں دوسرا سے ایک ایسے کہ بھائی یہ حقیقت بھی ہے اپنی جگہ پر یہ کائنات بھی ہے اور ایسی اشیا بھی ہیں اور ایسے یعنی حقیقتیں بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں جو ہماری گرفت میں نہیں مطلب یہ بھی قائبل بالحق ہے لیکن حق جو ہے وہ ہمارا ماورائے عقل ہے تو یہ جو حقیقت کا تصور جو ہے دورہ تیرہ جی یعنی تعداد تصور جو ہے جی جی جی جی اس نے داستان میں اور اس فکشن میں ایک ایسی تہ پیدا کی جی ہاں مانی کی تہ نظر آتی ہیں جی جی جب آپ کی حقیقت کے تصور میں کوئی طے نہیں ہے یکتہ کائنات ہے آپ کی जे जे تو آپ کا آسانہ بھی یکتہ ہی ہوگا جی ہاں جی وہ کائنات جس میں داستان سانس لے رہا تھا اس جی ہاں جی ہاں جی تو اس لیے وہ جب داستان بیان کرتا ہے تو اس میں بھی آپ کو تہ نظر جی ہاں تو وہ جو میں نے اپنی طرف سے جواب گھڑا تھا وہ تقریباً ٹھیک ہی تھا کیونکہ آپ کا تعلق جس تصور حقیقت سے تھا یا جس کلچر سے تھا وہ دراصل آڑے آیا کہ یہ جو حقیقت ناقص تصور میں آپ کے, آپ, آپ کے جو تصور ہے تو اس لیے آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اس کو پسند کرتے ہیں کیا جی, جی. جی. تعلق ہے جی. اور جب کہانی اچھی بناتے ہیں انت جی, جی. انت, تو احترام پیدا جی. ہوتا ہے ان کے لیے داد دیتے ہیں جی ان کا ج... ناول ہے ان جی ان کے ایک دو چندے کا جی اچھا انضار صاحب یہ جو آپ کھوئے وہی تلاش بہت دن سے کر رہے ہیں اور عمر گزر گئی کرتے ہوئے تو کچھ آگے آنے والوں سے کوئی دلچسپی آپ کو نہیں ہے کیا نہیں جب میں پیچھے سفر کرتا ہوں جی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آگے کا سفر کر رہا ہوں میں جتنا پیچھے جاتا ہوں اتنا ہی آگے پہنچتا ہوں یہ پیچھے جانے میں آگے جانے کا جو تصور ہے یہ میرے کبھی گلے سے نیچے اترتا نہیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے سمجھانے کا معاملہ یہ ہے کہ میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر میں سمجھتا ہوتا نا یہ ساری پوری یعنی صورتحال کو تو پھر میں افسانہ کیوں لکھتا جب ہم نے سمجھ لیا ایک بات کو تو ٹھیک ہے وہ تو بات اپنی جگہ پر تے یہ جو سارا سفر ہے اور جب تک وہ دو ہے میری پریشانی کہ ایک افسانہ لکھتا ہوں پھر مطمئن نہیں ہوتا پھر افسانہ لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک جو صورتحال ہے جو جس کی طرح میں اسے خود سمجھنے کی کوشش صورت ہے کہ ماضی کا ریورنس یا اس کا احترام ایک چیز ہوتی ہے اور ماضی کو پوجنا اور اس کی بات کرنا ایک چیز ہوتی ہے تو بغیر ماضی کے احترام کے تو کسی مستقبل کی یا حال کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے احترام اپنی جگہ ہے لیکن یہ احترام اگر پرستش اور عبادت بن جائے یا بالکل ایک اسیر کر لے کسی کو ماضی تو وہ بات میرے خیال سے زندگی کے تقاضوں کے اور انسان کی فطرت کے شاید منافی معلوم ہوتی ہے دیکھیے احمد صاحب یہ ماضی کا احترام کیا ہوتا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی جی کہ ماضی کا احترام جو ہے کہ میں ماضی کو یعنی جز میں لپیٹ کر اس میں رکھ دوں میں رکھ یہ تو ماضی نہیں ہاں کا احترام نہیں ماضی کا احترام اس صورت سے میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ کنٹینیوٹی آف ہسٹری ایک تسلسل ہے تاریخ کا کہ وہ میں جو کچھ اس وقت بیٹھا ہوں یہ میں کوئی خلا سے پیدا نہیں ہو گیا ہوں بلکہ ماضی میں بہت سے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے اور شعور اور کوششوں کے بعد میرا ذہن اور میری عقل اس لائق ہوئی ہے کہ میں اب یہ باتیں کر رہا ہوں یا میں اس صورت میں موجود ہوں ایک زمانے میں پتے باندھے جنگلوں میں گھومتا تھا تو پتے باندھے ہوئے جنگلوں میں گھومنے والوں کو میں حقارت سے نہیں دیکھتا بلکہ ان کی ان کوششوں کو اور ان ان کے ان مسائی کا میں احترام کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے میں یہاں پہنچانے میں مدد کی تو اس کو حقارت سے دیکھنا یا اس کو کنڈم کرنا جو بہت سے جدیدیوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے وہ تو غلط ہے لیکن یہ احسان ہو یہ احساس ہونا ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں ماضی شامل ہے اور ماضی کی وجہ سے ہیں اور یہ ہم کہیں الگ سے نہیں ہے چونکہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے اس میں کوئی خلا یا گیپ نہیں ہوتا تو یہ تو ہوا ریورنس ماضی کا کہ میں احسان مند ہوں کہ میری یہ صورتحال ماضی کی دیر ہے اور اس کے لیے اس کا ایک مقام ہے اس کی میں عزت کرتا ہوں اس میں ہمارے مذاہب بھی ہیں ہماری اور چیزیں بھی ہیں وہ سب آتی ہیں وہ سب محترم ہے ایک یہ ہے کہ اب جو صورت ہے جیسا ماضی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے میرا بھی فرض ہے کہ میں آنے والوں کے لیے کچھ کر کے جاؤں تو یہ تصور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں یہ مجھے ذرا کم ملتا تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے تو خود بہت وزاحت کر دی ہے کہ یہ وادی جو ہے ہمارے حال سے الگ تو نہیں الگ تو نہیں ہے میں جو اس وقت بیٹھا ہوں یہاں جی اور میں جو کچھ سوچ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں یہاں بیٹھا ہوں اتنا ہی میں گوتم بدھ کے زمانے میں جو ایک میرے پیچھے جو ایک تاریخ ہے پوری پوری تاریخ جی تو میں اس سے الگ تو نہیں ہوں میں اسی کا ایک جو چلا رہا ہے اسی جی تو یہ, یہ جو اس زمانے میں جو ایک ذات بیٹھی ہوئی جی ہے جو ایک جی آدمی ہے جی تو یہ پیچھے کتنا جی, ہے؟ جی تو میری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم حاضر میں ہیں جی تو حاضر اور جتنا ہم ماضی میں ماضی ہیں میں اس پورے آدمی کو گرفت میں لایا جائے جی مسئلہ جی جی تو یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے جی اسے میں کس طریقے سے اپنی گرفت میں لا سکتا جی ہوں جی اور وہ کتنے علاق جی میں اور جی رشتوں میں یعنی جی پھنسا جی ہوا ہے یا ان سب علاق اور رشتوں کے سمیت اس کو یعنی وہ بھی اور حال بھی ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ اس طریقے میں جب کہانی لکھتا ہوں تو وہ ماضی سے حال جو ہے ماضی سے شاید بہت زیادہ الگ نہیں ہوتا بالکل اس میں شامل تو ہوتا ہے بالکل تو اب آپ پھر اگر حال ہی کا مجھے افسانہ لکھنا ہے تو پھر تو مثال میرے ساتھ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے انزار بھائی کہ چونکہ ترقی پسند حضرات بہت فیوچر ویوچر بگاڑتے ہیں اور آپ حضرات کو ان سے چیڑ ہے جیسے آپ نے خود کہا جو مجھے ناپسند آتا ہے بس مجھے ناپسند ہے میں اس سے پھر وہ کوئی تعلق نہیں قائم رکھ سکتا تو یہ مزاج ہے چونکہ وہ ایک سیل بات بھی کہتے ہیں تو آپ اس سیل بات کو کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے کیا کہ آپ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی ہم سے جدا نہیں ہے تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اب زمانہ ٹھہر گیا مستقبل بھی ہم سے جدا نہیں اچھا میں ایک بات ارد کروں کہ مستقبل کی فکر دو قسم کے لوگوں کو بہت رہتی ہے ایک تو مولویوں کو اور ایک سوشلسٹوں کو جی مولوی حضرات جو ہیں مستقبل پہ بہت زور دیتے ہیں آپ مولوی اور سوشلسٹ دونوں سے الرجک ہیں تو یہ جو آگبت ہے یعنی اس دنیا میں جس طریقے سے ہم ہیں اسے فراموش کر کے وہ سارا دور جو ہے آگبت پر ہے یہ ان کا مستقبل ہے اور ایک سوشل کا مستقبل ہے کہ ایک وہ سورج طلوع ہوگا اور جو کلیشید ہیں ان کے پاس ان کے حوالے سے وہ مستقبل کی جیسے آگبت ایک مولویوں کے پاس ہے ایک آگبت جو ہے سوشلسٹ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی اگر میں ماضی اور حاضم میری گرفت میں آ جاتے ہیں تو اس سے خود بخود جو ہے مستقبل جو ہے کسی حد تک میرے دل و دماغ میں منور ہو ہوگا تو مجھے عقبت کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ جو لمحہ جس میں میں بسر کر رہا ہوں اور اس لمحے کے اندر جو کچھ ہے اسے میں اپنی گرفت میں لاؤں اصل مسئلہ اس لوگوں کو یہ جو آج رات سانس لے رہی ہے اسے گرفت میں لانے کا ہے تو اگر میں یہ میرے دائرۂ دراک میں آ جائے مستقبل خود بخود منور مجھے مستقبل کو کاٹ کر اس کی الگ فکر نہیں کرنی چاہیے ورنہ پھر میں مولوی بن جاؤں گا یا चाहते جو میں نہیں بننا چاہتا ہوں اچھا بہت بہت شکریہ